بسم اللہ الرحمن الرحمٰم سورح خوف آیت آٹھ رولی کلی آبی منی ترجمہ سمجھانے اور یاد دلانے کو اس بندے کے لیے جو رجوع کرے پچھلی آیت میں آسمان و زمین کی بہت سی علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں اس آیت میں سمجھایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے لیے ان سب نشانیوں میں بصیرت نصیحت اور یاد دہانی کا سامان ہے آیت اکتیس بتیس تینتیس و ازلی فت الجنت المتقین هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جنت کا پکا وعدہ ہے ان کے لئے جو اللہ تعالی کی طرف توبہ اور رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکام کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور جن کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور جھکا رہتا ہے ترجمہ اور جنت اعلی تقوا کے لیے قریب لائی جائے گی کہ کچھ فاصلہ نہ ہوگا یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا یعنی جنت ان سے دور نہ ہوگی وہ اسے بہت قریب سے دیکھیں گے اس کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور گناہوں سے محفوظ ہو کر اس کی طرف رجوع ہوئے اور بے دیکھے اس کے عذاب سے ڈرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف زدہ ہوئے اور ایک پاک صاف رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوئے یہ لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے اور ان کے پروردگار کا سلام ان کو پہنچائیں گے